اچھا وہ تو میں نے کیا ہوا ہے سبسکرائب کیا ہوا ہے اس چینل کو اس میں جو مجھے بات کرنی تھی اور جو مجھے اس میں جو ہے نا وہ نئی صحیح بات لگی وہ یہ ہے کہ پیر صاحب نے اس چینل کا نام رکھا نا پیر ایم اللہ بیلی نوری سیفی چشتی اب دیکھیں یہ پیر صاحب کا جو اس میں مبارک ہے ٹھیک ہے وہ کتنا بڑا لکھا ہوا ہے پیر اللہ بیلی نوری سیفی چشتی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام صرف ایم سے لکھا ہوا ہے صرف ایم تو اب کوئی دیکھنے والا اگر دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ ناوز بلّہ ذالک پیر صاحب بڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی بات کا یہ بات کا سراہ تن یہ واضح اگر ہو رہا ہے اگر آپ کسی کافر کو دکھائیں نا تو وہ یہ کہے گا کہ دیکھو اپنا نام کتنا بڑا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پورا تو لکھنا ایک طرف صرف ایم کا جو ہے نا نشاندہی کی ہوئی ہے اور یہ ہمارے علما نے سخت منع کیا ہے بلکہ علما تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی صفحے پر محمد لکھا تو اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی لکھے بلکہ اگر کسی نے محمد سنا تو اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ درود پاک پڑھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اگر تو یہ پیر صاحب نے ایم جو لکھا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی و کا نام سے تشبیح دیتے ہوئے لکھا ہے تو پھر تو بہرحال یہ بہت غلط بات ہے ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے ایم سے مراد کوئی اور چیز لی ہے تو پھر بہرحال جو ہے نا لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ یا تو محمد پورا لکھا جائے یا ایم سے جو انہوں نے تشبی لی ہے وہ لکھا جائے کیونکہ ایسی بات جس سے عوام الناس کا ذہن منتظر ہو خراب ہو تو ایسی بات سے جس سے شرفتن فساد کا باعث ہو تو اسے ختم کر دینا چاہیے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور آپ پیر صاحب سے بھی بات کیجئے گا اس موضوع کے متعلق